شیخو الله رحم الحین اللہ رسول فعین طلب فعین اللّہ کا فرین اس لیے آیا کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی محبت پانے کا اور اپنی سچی محبت پانے کا معیار جو ہے نا وہ بیان فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ سچی محبت کرے وہ پھر میرے حبیب کی اتباع کرے اس آئے مبارکہ کے اندر اگلی آئے مبارکہ جو ہے یہ بھی پچھلے مضمون کے ساتھ ہی وہ بستا ہے اللہ و تبارک و تارنی رشا فرما الحبیبہ فرما دیں عطی اللہ ورسول رسول تم اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی فَإِن تَوَلَّوْا اگر یہ اللہ کی اور اس کے حبیب کی اطاعت سے منہ پھیریں فَإِن تَوَلَّوْا یہ اگر اطاعت نہ کریں اللہ اور اس کے رسول کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لَا شب الْكَافِرِينَ اللہ تعالیٰ کو کافر پسند نہیں ہے یہ ذہن میں رہے یہاں پر اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ لا ہب ہم بھی کہہ سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو اطاعت نہیں کرتے رب کی اور اس کے رسول کی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ محبت نہیں فرماتا لیکن یہاں پر اس میں ظاہر لا کر ارتبار اکبال نے بتا دیا کہ جو بھی بندہ میری اور میرے حبیب کی اطاعت سے منہ پھیرتا ہے وہ بندہ ہی کافر ہے سمجھا گیا نا مسئلہ ہاں ایک سستی کی وجہ سے بندہ نہ کرے سستی کی وجہ سے کوئی بندہ نیک کام نہ کر سکے اس کا حکم الگ ہے ایک بندہ انعد کی وجہ سے دشمنی کی وجہ سے یا پھر رب تبارک و تعالیٰ کیا احکامات کو کچھ نہ سمجھتے ہوئے یہ بھی کوئی ماننے والی بات ہے جیسے کئی سارے لوگ نماز کے بارے میں کہہ دیتے ہیں یار نماز تو ول بندے کا کام ہے پڑھنا اس کا مطلب یہ ہے رب تبارک و تعالیٰ نے جتنے احکامات اپنے نازل کیے ہیں سارے نکمے لوگوں کے لیے نازل کی ہیں تو بڑا کام والا بندہ آ گیا پوری دنیا میں متبر بندہ ہے نوزالک ہے ایسے رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ہلکا لینا اور انہیں ان کا استخفاف کرنا کسی بھی حکم شریک کا انکار ہو بندہ مومن نہیں رہتا کافر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ رفتبارک وطالعہ کے جتنے احکامات ہیں نا چاہے الگ, الگ الگ حکم ہی کیوں نہیں ہیں لیکن ہیں یہ بحثیت مجموعہ کے ایک مجموعہ کے ہیں جیسے کسی ایک چیز کا انکار جو ہے سب کا انکار ہے قرآن کریم کی کسی ایک آد کا انکار ہے پورے قرآن کا انکار ہے رسول اللہ علیہ صدل کسی ایک حکم کا انکار آک علیہ صدلام کی پوری شریعت کا انکار ہے ٹھیک ہے نا رفت بارک و تعالیٰ نے مبارکہ میں واضح فرما دیا میں جو بندہ رب تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے سرکشی کرتا ہے منہ پھیرتا ہے ان اللہ علیہ کا فرین اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے اللہ تعالیٰ یہ بھی یہاں پہ بھی ایک آج کل منطق لگی پھرتی مولوی بولنا شروع ہو گئے پہلے تو یہ جو لوگ تھے ان پڑھ بے انگریزی پڑھے ہوئے وہ کہتے تھے کہ نفرت مجرم سے نہیں جرم سے ہے نفرت مجرم سے نہیں ہے جرم سے نفرت ہے تو بندہ پوچھے پھر بندے کو کیوں ڈھاک دیا اندر جرم سے نفرت تھی جو چوری کی تھی اس اس سے آپ کو نفرت تھی وہ لے کے جس کی تھی اسے اسے دے دیتے اسے کچھ بھی نہیں کہتے اسے کیوں جیل ڈال دیا جرم ہوتا ہے پسٹول سے پسٹول کو لے کے آپ کہیں دبا دو بندہ چھوڑ دو بندے سے تو آپ کو نفرت ہی نہیں ہے بندے کو پکڑ پکڑ کے کیوں مار رہے ہو اسے ٹکائی کیوں کر رہے ہو, ہو؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ فروئن پسند ہے انہیں لیکن فرون کی حرکتیں اچھی نہیں ہیں اب اجال پسند ہے فیورٹ ہے ان کا لیکن اس کی حرکتیں اچھی نہیں ہے یہ عجیب نظام ہے کہ نہیں سمجھا ہے مسئلہ یہ رب تبارک و تعالیٰ یہاں یہی فرمایا ہمارے اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں فرماتا اللہ تعالیٰ کو کافر پسند ہی نہیں ہے تو مطلب کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے کافروں کو کوفر تو ناپسندیدہ ہے ہی ہے لیکن جس برتن میں کفر آ جائے جیسے شراب ہے وہ ناپسندیدہ ہے اگر شراب کسی برتن میں ڈال دی جائے تو کیا خیال ہے شراب نا ہے برتن پاک پڑا ہوا ہے جس چیز میں وہ جائے گی اسے کہاں پاک رہنے دے گی بھائی تو یہ مسئلہ جو ہے نا یہ ذن میں رہی آج کل لوگوں میں بڑا پھیل چکا ہے نہیں جی ہمیں نفرت جو ہے نا وہ جرم سے ہے مجرم سے نہیں ہے اگر نفرت جرم سے تھی تو بندہ پھر جرم کو الگ کر کے بندے سے اسے جوتے مارے ایک بندہ ہے نا حضرت رضی اللہ انہوں کے پاس وہ آگے کہنے لگا جی میں نے خواب دیکھا ہے ایک بندہ نا کسی بندے کا نام لیا وہ بندہ میری گھر والی کے ساتھ جنا کر رہا تھا آپ نے مایا اچھا تو پھر کیا ہو سکتا ہے کہتے آپ سزا لگائیں لگائے وہ زنا کر رہا تھا میری بیوی کے سب میں نے خود دیکھا خواب میں آپ نے میں وہ خواب تو نے دیکھا ہے خواب میں وہ زنا کر رہا تھا اس کی سزا کیا ہے حقیقت میں کیا اس نے کہا نہیں کیا تو خواب میں دیکھا میں نے وہ اڑ گیا بندہ کہنے لگا اسے سزا ضرور دیں بس میں یہی چاہتا ہوں آپ نے بلوا لیا اسے بلوا کے آپ نے اسے دھوپ میں کھڑا کیا سورج اس کی طرف سکا تھا تو چھایا ادھر جا رہا تھا میں مارو اس کے سائے کو کوڑے لگنے, لگنے لگے کہتا ہے اسے تو لگنی نہیں رہے اب روم یہ کون سا پہنچا ہوا تھا نفرت مولا اللہ تو نے بہت بڑا مسئلہ سمجھا خواب پہلی تو بات ہے خواب تو نے دکھا ہے یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں خواب توں نے دکھا ہے یعنی جو کچھ بھی دیکھ رہا ہے سامنے تیرا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے پڑھنے تو پھر تجھے چاہیے اگر اسے سزا ہوئے پھر تجھے بھی پڑھنی چاہیے قربان جائیں بڑے لوگوں کی حکمتیں بھی بڑی ہوتی ہیں <تصفح> آپ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نا ایک بچہ کسی وجہ سے چھت پہ چڑھے ہوں گے باقی سارے اترائے بچہ اتری رہ گیا چھوٹا سا تھا اب اسے پکڑنے جاتے ہیں بچہ بھاگ کے پرلی طرف جاتا ہے اب انہیں ڈر لائق ہوا کہیں یہ نہ ہو کہ ہم چڑھیں چھت پہ بچہ بھاگ کے چھلانگے لگا دے نیچے اور ہڈیاں توڑ بیٹھے حضرت مول علی کے پاس آئے آپ مسجد میں تشریف فرما تھے کہنے لگے جی ایسا سا معاملہ بچے چڑھ گیا ہے اوپر چھت پہ اب وہ نیچے نہیں آتا ہے ہم نیچے ہوں تو آتا ہے قریب اوپر سے دیکھتا ہے ہم جب اوپر جاتے ہیں تو بھاگتا ہے پرلی طرف ہمیں ڈرا ہے کہ یہ چھلانگ لگا دے آپ ہمیں ایسا کرو بندہ نیچے کھڑا ہو جائے اس کے سامنے نہ ہو چھوٹا سا بچہ اٹھا کے اس کے سامنے کرو جی چھوٹا سا بچہ اس کے سامنے کرو وہ آئے گا اس کے ساتھ میل جوڑ شروع کرے گا فرینک ہونا شروع ہوگا اسے پکڑ لینا اب وہی کیا انہوں نے بچہ ادھر سامنے کیا اس کے نیچے والے بچے کو پکڑ کے رکھا کہیں یہ نا اس کے ساتھ شریک ہو جائے تجہ میں اسے پکڑ کے رکھا تو جیسے وہ آیا اس کے ساتھ ہاتھ ساتھ لگانے لگا اسے وہ نیچے بندہ کھڑا تھا اس نے ہاتھ سے پکڑ لیا اسے اس رنگ کر کے قابو کر لیا متحال جنس ہوئی، میل ولا جنس ہی جنس جو ہے اپنی جنس کی طرف مائل ہوتی ہے تو میں بڑا بندہ جائے گا بچہ ڈرے گا چھلانگ لگا دے گا چھوٹا بچہ لے جاؤ اسے پتہ ہوگا یہ بھی اپنے طرح اے بھی کچھ نہیں ہوتا وہ بھی اس کے پاس آ جائے گا تو اس طرح کر کے انہوں نے بچے کو پکڑ لیا سبحان اللہ دانا کے فیل جو ہیں افعال وہ بھی حکمت سے بھرپور ہوتے ہیں اللہ اکبر کبیرا اللہ تبارک وطالع ارشا فرمایا جی دیکھیں اگلی آئے مبارکہ کے اندر اللہ تبارک وطالع ہے اس آئے مبارک کا تعلق پچھلے اسی مضمون کے ساتھ جوڑا جائے تو پھر مطلب اس کا اور واضح ہوتا ہے یعنی سے الگ ان کا استدال ہوتا ہے اگر ان کو پھر پوری جو ایک مجموعی مضمون چل رہا ہے یعنی نصرانیوں کو جواب دیا جا رہا ہے اگر اس کو اسی کے ساتھ منسلک کیا جائے تو پھر اس کا جو ہے نا اس سے الگ مسائل مستمت ہوتے ہیں سبحان اللہ اللہ, اللہ تبارک و تعالی نے ارشا فرمایا کیونکہ پچھلی آئے مبارک کے اندر اللہ تبارک وطار نے فرمایا کہ محب اور محبوب بننا چاہیں جو رب کا وہ اطاعت کریں میری وہ کیا کریں میری اطاعت کریں تو رب تبارک و تعالیٰ نے اگلی کریمہ کے اندر یہ واضح فرما دیا کچھ اپنے محبوبوں کا اور اپنے محبوں کا ذکر کیا میں جو میرے محب تھے میرے محبوب تھے ان کا ذکر ربتبارک و تعالیٰ نے کیا تو کیا فرمایا ان اللہ ہسطفہ آدم ویم ورحان اللہ تعالیٰ نے بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا مصطفیٰ بنایا رب نے آدم کو بھی نو کو بھی ابراہیم علیہ السلام کی آل کو بھی اور آل عمران کو بھی علالآلمین ان ان کے زمانے کے اندر سارے جہان والوں پر ان ان کے زمانے میں سارے جہانوالوں پر رب تبارک وطل نہیں افضلیت اطاف فرمائی فضیلت اطاف فرمائی رب تعالی نے یہ دیکھیں جی صاحب مبارک کے اندر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہوا کن کا ذکر ہے آدم علیہ السلام کا ذکر ہوا کیونکہ آپ نسل انسانی کے ابا جی ہیں جتنے بھی انسان آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ سب کے ابا جی کون ہیں حضرت آدم علیہ السلام اس سے ڈاربینی نظریہ کے مالکان جو ہیں ان کا بھی رد ہو گیا منہ کالا ہو گیا وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم بادر کے بچے ہیں کہتے ہیں جی یہ بھولو بھالو کہتے ہیں کیا اسے کہتے ہیں اس سے جو ہے وہ ترقی کرتے کرتے جسے مرتبہ مسئلہ ارتقا کہتے ہیں جیت کا انسانی کہتے ہیں وہ باندر سے ترقی کرتے کرتے انسان بن گیا ہے میں نے کہا آج پھر باندر کیوں نہیں انسان بن رہے ہے اسلام آباد بڑی سرکار چلے جائیں سارے باندر ہیں کتنے باندر بہتاط ہے وہاں ان کی باندروں کی یعنی پوری منڈی ہے باندروں کی وہاں ایک بھی بندہ نہیں بن رہا ان میں سے کوئی بندہ بنے آپ نے دیکھا ہے تو وہ ایک ہی دور تھا ان کا جو باندر سے انسان بنا ہے وہ باندر انسان بننے بند ہو گئے عجیب احمد لوگ ہیں تو ان کا رد ہو گیا اللہ تبارک و تعالی نے اب ہمارے تو اببا جی جو ہیں حضرت آدم علیہ السلام ہیں بھئی آگے رب تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا آدم علیہ السلام بھی مرکزی شخصیت پھر ایک وقت آیا حضرت نوح علیہ السلام بھی مرکزی شخصیت بنے آپ کے आप جو ماننے والے تھے وہ سارے کے سارے کشتی میں سوار ہو گئے اسی لوگ تھے ان اسی لوگوں میں سے صرف تین کے ہاں بچے پیدا ہوئے وہ آپ کے بیٹے تھے ان اسی لوگوں میں سے تین کے ہاں بچے پیدا ہوئے وہ آپ کی اولاد تھی تو اس طرح باقی سارے لوگ غرق ہو گئے طوفان آیا رب تبارک و تعالی کی طرف سے طوفان کہتے ہیں اس طوفان کے اندر سارے ڈوب گئے مر گئے تو جو بچے تھے ان میں تین کے ہاں اولادیں پیدا ہوئیں حضرت نلو علیہ السلام کے تینوں بیٹے تھے اس حوالے سے حضرت علو علیہ السلام کو بھی آدم ثانی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کو بھی مرکزیت حاصل ہے ایک بار پھر نسل انسانی جو ہے وہ آپ سے بڑھ رہی ہے آگے بڑھوتری ہو رہی ہے آج جتنے بھی لوگ موجود ہیں حضرت نوعیص علیہ السلام کے ان تین بیٹوں کی اولادوں میں سے ہیں ان تین کی اولادوں میں سے کو باہر ایک بھی نہیں سمجھا گیا مسئلہ یہ دو مرکزی شخصیتیں اور تیسری مرکزی شخصیت اللہ و تبارک و تعالیٰ نے جن کا ذکر کیا وہ ابراہیم علیہ السلام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ابراہیم علیہ صاحب السلام پر جب نبوت پہنچی تو آپ کی اولاد کے ساتھ ہی خاص کر دی آپ کے اولاد کے باہر کوئی نبی ہوا ہی نہیں پھر حضرت نوح علیہ ابراہ ہیم علیہ ساطو السلام کے بیٹے حضرت ساق علیہ السلام ان کے اندر ہزاروں نبی آئے اور ان کے دوسرے بیٹے بڑے بیٹے شہزاد حضرت اسمعیل علیہ وسلم ان کے اندر اللہ و تبارک و تعالیٰ نے امام الامبیہ علیہ صاحب السلام کو پیدا فرمایا سمجھا جائے نا مسئلہ؟, مسئلہ یہ مرکزی حیثیت اب ابراہیم حضرت سیدنا اللہ موسی علیہ السلام اور حضرت سیدنا اللہ ہارون علیہ السلام کے ابا جان تھے ان کا نام بھی عمران تھا اور دوسرے عمران جو ہیں وہ حضرت سیدنا اللہ عیسی علیہ السلام کے نانا جان ہے مسئلہ کن کے نانا جانا ہے موسلام اور ہارون علیہ السلام تو پھر امران سے مراد ان کے والدی ہوں گے جی تو پھر موس علی السلام اور حضرت ہارون علیہ صحت السلام کا ذکر خیر کیا کیونکہ آپ مسئلہ رسولوں میں سے ہمت والے حوصلے والے لینے والے ہزار ہا مصیبتوں پریشانیوں کو دیکھ کر نہ گھبرانے والے رب تبارک کو کے دین کا پیغام حق کے ساتھ جیسے اترا اسی طرح حق کے ساتھ بیان فرمانے والے اچھا اچھا یا پھر آل عمران سے مراد حضرت عمران حضرت مریم کے ہیں اگر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ کی ابا جی مراد ہوں تو پھر آل عمران عمران کی آل سے مراد ہے حضرت مریم اور حضرت علیہ السلام ہوں <سؤال> کون <ہوں> <سؤال> حضرت مریم اور حضرت نے <سؤال> ہارون علیہ السلام ہوں جی یہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم ہوں <سؤال> سارے کے سارے من بعد یہ سارے ایک دوسرے کے بچے ہیں ایک دوسرے کے بچے ہیں <سؤال> آدم علیہ السلام کے بچے سارے, سارے نور علیہ, علیہ السلام کے آگے سارے بچے ابراہیم علیہ السلام کے آگے بچے اسحاق علیہ السلام کے پھر ساری بنی اسرائیل ان کی اولاد رب تبارک کو وطالیہ نے فرمایا اس طرح کر کے حضرت مریم ہوں یا پھر حضرت عیسائی علیہ السلام ہوں یہ بھی سارے کے سارے بچے ہی ہیں بچے آدم علیہ السلام کے پھر نور علیہ السلام کے پھر ابراہیم علیہ السلام کے رب تبارک بارک وطالعہ میں تم انہیں خدا کہتے پھر تو یہ تو بچے ہیں ان کے کیسے تردید فرمائی رفتبارک وطالعہ نے نصرانیوں کی میں تم کہتے ہو سالے سے سلاح کیونکہ نصرانیوں کا ایک گروہ ہے وہ حضرت مریم کو بھی خدا کہتا تھا وہ کہتے ہیں کہ حضرت مریم جو ہیں وہ بھی خدائی میں شریک ہیں اور یہی نظریہ اور عقیدہ جو ہے ان کا السلام کے متعلق ہے رب تبارک وطالع نے دونوں کا ذکر کر کے ان کا رد فرمایا میں یہ جو سارے کے سارے آدم کی پھر نو کی ابراہیم کی, کی اس طرح کر کے پھر جو ہے وہ آ عمران ہے سارے عمران کی اولاد ہے سارے میں جو پیدا ہو ماں کے پیٹ میں رہے پھر پیدا ہو اس کی ماں کو درد ذہ بھی ہو اس کی وجہ سے بچہ پیدا ہو جائے پھر بچپن گزارے پھر لڑکپن آ جائے اس کا پھر ادھیڑ مر آ جائے پھر دنیا سے چلا جائے ربت بارک میں وہ خدا کہاں ہوتا ہے وہ تو دنیا میں آنے میں بھی محتاج ہے دنیا میں آنے میں بھی محتاج ہے تم Correct. اسے خدا کہتے پھرتے ہو سالے سے سلا سے کہتے پھرتے ہو لوگ ہو تم اللہ اکبر کیسے عجیب اور کیسے خوبصورت انداز سے رب تبارک و تعالی نے رد فرمایا اب کو بندہ یہ بار کا پڑھ لے اور اسے یہ مضمون ذہن میں نہ ہو وہ تو ایسے پڑھے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پہ یہ بیان کیا کہ وہ بڑے اچھے لوگ تھے لیکن بات تو اصل ربت ببارک و تعالی یہ بیان فرما رہا ہے نا ہمایت جن تم کہتے پھرتے ہو خدا ہیں میں وہ تمہارے خود جن کو تم خدا کہہ رہے تمہارے زوم کے مطابق تمہارے گمان کے مطابق ہما وہ تو اولاد ہے اگر یہ خدا ہے تو پھر ان کے ابے جو ہیں بڑے ہیں وہ خدا کیوں نہیں نو علیہ السلام کی ابا جی ہیں ابراہیم علیہ السلام کے ابا جی ہیں اور ان کے بعد جو ہے وہ حضرت سعید العدم علیہ صحت السامن کے ابا جی ہیں یہ خدا ہو گئے وہ خدا کیوں نہیں ہوئے کیسے زبردست انداز ہے رب تبارک و تعالیٰ اللہ اکبر کیا دعوت ہے اور کیا منج ہے اکبر کبیرہ رب کے کائنات نے ارشا فرمایا جی دیکھیں اللہ سمیم اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے رب تعالیٰ نے کہ مجھے سارا پتہ ہے تم کون کون لوگ تو عید پہ حملہ کر رہے ہو کون کون لوگ تو عید کے دشمن ہو کون کون لوگ جو ہے اے انسانوں کو خدا بنائے بیٹھے ہو انسانوں کو میری توحید کے اندر شریف ٹھرائے پھرتے ہو کون کس کس کو تم عبادت کے لائق سمجھتے پھرتے ہو رفتبارکیم اللہ تبارک و تعالی سارا کچھ آگے رب تبارک و تعالی نے ارشا فرمایا جی دیکھیں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اما جان جب آپ حاملہ ہوئی اس وقت یہ نظام تھا کہ لوگ منت مانگتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بچہ دے تو میں اپنا بچہ جو ہے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی وہ پھر بچہ زندگی ساری خدمت کے لیے وقف ہوتا تھا مسجد اقساء میں رہتا تھا بھائی وہاں حضرت ذکری علیہ السلام اس وقت کے محتمے میں اعلیٰ تھے آپ سب سے بڑے عالم اس وقت کاہن کا لفظ بڑا معذر سمجھا جاتا تھا آج کل تو جادوگروں کے لیے استعمال ہوتا ہے نا اس وقت کاہن کا لفظ بڑا موضرع سمجھا جاتا تھا اور یہ کااہن کا لفظ حضرت سیدنا اللہ زکریہ علیہ السلام کے لیے بولا جاتا تھا کاہن اعظم کااہن عالم کو کہتے تھے سب سے بڑا عالم حضرت ذکریہ سات و اسلام آپ میں عالت ہے یعنی مدرسین کے آپ استاد تھے وہاں صدر المدرسین تھے حضرت زقریہ علیہ السلام. تو حضرت کو خدمت کے لیے قبول ہے. نہیں کیا گیا اللہ اکبر کیا شان ہے آپ کی اللہ. آپ کی امن جان نے یہ منت مانی اللہ تبارک و تعالی مجھے بچہ بیٹا دے تو میں اسے محرن محر رن فتح منی رفت بار کو تعالیٰ نے فرمایا کہ جب عمران کی بیوی یہاں یہ واضح ہو گیا کہ یہاں عمران کی بیوی سے مراد حضرت سید مریم کی اماں جان ہے حضرت مریم کی اماں جان ہے میں کہ جب عمران کی بیوی نے یہ کہا رب اے میرے رب انی نظر تو لگ معافی بطنی میں منت مانگتی ہوں جو کچھ بھی میرے پیٹ میں ہے محررن وہ آزاد ہے میں اسے اپنے کام میں نہیں لاؤں گی کوئی کام زندگی بھر نہیں کہوں گی وہ صرف تیرا دین پڑھے گا اور تیرے دین کی خدمت کرے گا اللہ وہ تیرے گھر کی خدمت کرے گا بس اس کے علاوہ کوئی کام میں نہیں لوں گی فاتحبل منی مولا تو بھی قبول فرما لے تو بھی قبول فرما لے اللہ اکبر رب تبارک و تعالیٰ نے. نے یہ بھی کہا کا ان تسمیم مولا بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے بھی قصہ ہو رہا ہے لیکن رات ان کا ہو رہا ہے تم خدا کہتے ہو مریم کو وہ تو پیدا ہو رہی ہیں جو پیدا ہو وہ کہاں خدا ہوتا ہے خدا تو وہ ہے لم الم یو یو اللہ اکبر کیا شان ہے میں خدا تو وہ ہے میں جن کی جن تم خدا کہہ رہے ہو وہ تو ان کی تو حالت یہ ہے ان کے پیدا ہونے سے پہلے ان کی منت مان رہی تھی اللہ اکبر کبیرہ آگے فرمایا ربتبار کو تارا نے سبحان اللہ یہاں یہ بھی دیکھیں کتنی بڑی بات ہے آج لوگ کہتے ہیں خان کا ہی نظام بچاؤ میں نے کہا دیکھو بھائی حضرت زکریہ السلام مسجد میں پڑھاتے ہیں کہاں پڑھاتے ہیں مسجد میں پڑھاتے ہیں رب رفتال کا دین اس یہ ثابت ہوتا ہے مسجد آباد کرنی چاہیے وہاں ہلکے لگنے چاہیے دین پڑھانے کے ہاں وہاں مدرسے ہونے چاہیے بچے شانیاں کرتے رہتے ہیں کئی ساری جگہوں پہ لوگ بےچارے تنگ بھی آ جاتے ہیں جہاں ہم پڑھتے رہے ہیں وہ بھی مدرسہ تھا اور مدرسہ تھا مرثے میں ہر دوسرے دن کشتی ہوتی تھی وہاں کئی بار انہوں نے پولیس بلوا لی بڑی لڑائیاں ہوئیں لڑکے آپ کو پتہ ہے قسم و قسم کے لڑکے ہوتے ہیں وہ وہاں جمع ہو جاتے ہیں تو شتائیں تو وہ بھی کرتے ہیں اور جو لوگ ہوتے ہیں وہاں نمازی ان میں کون سے سارے بزرگ ہوتے ہیں باعت تو نہیں ہوتے وہ بھی اکثر طبیعت کے وہ دوسرے بھی ہوتے ہیں سخت مزاج بھی ہوتے ہیں تھوڑے سے بچے نے شرارت بچے شرارت باہر گلی میں بھی کرتے ہیں پھر گلی بھی بند کر دی جائے وہاں بھی نہ آنے دیا جائے بچوں کو اس طرح کا نظام جو یہ ہوتا رہتا ہے یہ ہر جگہ ہوتا رہتا ہے میں مسجد نبی شریف میں نا عصر کے بعد وہاں ہلکے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ لے جائے حضور کے سارے غلاموں کو عصر کے بعد وہاں ہلکے لگتے ہیں بچے پڑھتے ہیں وہاں پہ مسجد نبی شریف میں بھری ہوتی ہے مسجد شریف بچوں سے چھوٹے چھوٹے بچے میں نے دیکھا بڑے بہادر طریقے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح کر کے چھٹی ہوئی نا میں نے کہا میں نا چلتا ہوں دیکھتا ہوں ان کو باہر مسجد نبی شریف سے میں ایسے چل پڑا ساتھ وہ جیسے اندر سے باہر نکلے نا مسجد کے ہاتھے سے باہر نہیں گئے جنہیں البکی کے پاس بھی نہیں گئے بچوں نے جوتے نکالے اور ایک دوسرے کو وہ ٹھوکے میں کہا ابھی ایک جنگ دی پلاننگ اندر ہی ہو رہی سی ٹھیک ہے نا میں نے کہا یہ پلاننگ اندر ہی کر رہے تھے باہر آ کے اسے جناب انہوں نے بپا کر دیا تو میں نے پھر سوچا میں نے کہا یہ طالب علم طالب علم ہوتے ہیں چاہے جہاں کے رہنے والے کیوں نہ آئی نے کچھ نہیں ہوتا اللہ وقت ایک پاکستان کا فوجی افسر تھا مدینے گیا تو بچے آقل صدر کے روزہ شریف کے ساتھ کھڑے لڑ رہے تھے سنیں ذرا مصر نبی شریف میں آکل صدر کے روزہ کے شریف کے ساتھ بچے کھڑے لڑ رہے تھے چھوڑ ڈال رہے تھے تو اس نے نہ بچوں کو ڈانٹ دیا رات کو خواب میں آکل السلام کا دیدار ہوا آک الحساسلام پریشان تھے میں تو نے بچاؤ کیوں ڈانٹا تجھے نہیں پتا وہ میرے پاس آئے ہوئے تھے کہتا تو اللہ اکبر تو شریف جہاں پہ ابھی سیلاب آئے ہوئے وہاں کے بزرگ تھے بہت بڑے تو محتم مدرسہ تھا وہاں پہ محتم اس مدرسے کا ایک بچے نے کوئی شرارت کی تو وہ محتمم جو ہے نا وہ اس نے آ کے شکایت کی کاری صاحب کو کہ اسے مارے اس نے شرارت کی ہے تو وہ جو ہے نا کاری صاحب بچے کو مارنے لگے اس طرح تو سامنے آکال تشریف لے لیا انتہائی پریشانی کے عالم میں آقل تو آکال کے بچے کو مار لے میرے بچوں کو کیوں مارتا ہے بتائیں یہ شرارت سارے ہی کرتے ہیں یہ نہیں کہ بچے مدرسے میں بیٹھے وہی شراریہ کرتے ہیں شیتانیاں سارے کرتے ہیں ان سے تو زیادہ ہونی ہیں کیونکہ شیطان ان کے پیچھے زیادہ چڑھا ہوگا کہ یہ نہ دین پڑ جائے کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی شیطانی کروائے گا ان سے جی تو اس لیے ان کے ساتھ جو ہے نا یہ بچے رسول علیہ السلام کے دین کے لیے وقف ہیں ان کے ساتھ بندہ پیار سے پیش آئے یہ نا یہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں میں کہ باقی یہاں میرے پاس بندے آتے ہیں وہ میرے مہمان ہیں آپ کے پاس آتے ہیں آپ کے مہمان ہیں کے پاس آتے ہیں آپ کے مہمان ہیں ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جو بچہ رسول اللہ سلام کا دین پڑھنے آئے نا تو میں یہ رسول اللہ کا مہمان ہوتا ہے رسول اللہ کا مہمان ہوتا ہے جب اپنے مہمانوں کے ساتھ اِسرانی کرتے تو پھر رسول علیہ السلام کے مہمانوں کے ساتھ کیوں جی تو یہ ہر مسجد کو آباد ہونا چاہیے ہر مسجد میں صحیح کہتا ہوں جس مدرسے جس مسجد کے اندر مدرسہ نہیں ہے نا آپ سمجھیں اس علاقے سے دین رخصت ہو رہا ہے چاہے مولوی جتنا مرضی زور کیوں نہ لگا رہا یہی بچے تیار ہوں گے آپ میں سے میں اور آپ حقیقت والی بات کتنی باتیں سنتے بھول جاتے ہیں یہ بچے جو یاد رکھتے ہیں کئی بار مجھے سنا رہے ہوتے ہیں بچے کئی بار میں خود بات بھول جاتا ہوں لیکن مجھے یاد کروائیں گے آپ نے اس دن یہ فرمایا تھا یہ آپ نے کہا تھا اس تو یہی بچے جو ہے نا اگر یہ ترکی کے اندر یہ کہاوت مشہور ہے کہتے کہ تم نماز پڑھ رہے ہو نا نماز میں چھوٹے بچوں کی پیچھے سے آوازیں نہیں نہ آ رہی تمہیں فکر کرنے چاہیے اپنی نسل کی تمہاری نسل برباد ہو رہی ہے تمہاری نسل دین سے اٹ گئی ہے آج ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم اپنے خود پیچھے دیکھ لیں میرے کتنے بچے پیچھے کھڑے ہیں چار چار پانچ پانچ بچے ہیں ہمارے میرے کتنے بچے پیچھے کھڑے ہیں بندہ خود اندازہ لگا لے اگر میں مر گیا تو میرے گھر سے نماز پڑھنے کے لیے مس سے والا کوئی ہے ہی نہیں تو پھر جن بچے جو بچے جو والدین اپنے بچوں کو سارے دن کے لیے وقت کیے ہوئے ہیں ان کی تو ہمت ہے نا یار ہمیں بھی چاہیے کہ ان کا خیال رکھیں ان کی عزت کا خیال رکھیں ان کی ناموس کا خیال رکھیں کوئی بندہ بات بچے شرارتیں کرتے ہیں شرارتوں سے کوئی انکار نہیں ہے شیتانیاں کرتے ہیں نقصان کرتے ہیں لیکن بات جو ہے نا وہ یہی ہے قابل غور باقی سارے جتنا بھی کچھ ہوتا ہے سارے کا سارا برداشت کیا جا سکتا ہے لیکن کوئی بچہ دین پڑھنے سے دور ہو جائے یہ نقصان قسم خدا کی اس کی اتنی بڑی ندامت ہے میں سوچ نہیں سکتا میں جب پڑھاتا تھا کتنے سارے بچے جو چھوڑ جاتے تھے میں ان ان ان کے کے کے گھر جاتا تھا کو لینے لیے والدین کی منتیں کرتا تھا اسے آپ بھیج میں یہ کہتا تھا کہیں یہ نہ ہو کہ بچہ رسول اللہ علیہ وسلم کا دین پڑھنے والا میری وجہ سے دین سے دور نہ ہو جائے بس یہی ایک فکر ہے اور یہی فکر جب ہمارے دل میں پیدا ہو گئی نہ میں کہتا ہوں قسم خدا کی پھر دن اور ہی ہوں گے ہاں انہوں نے منت مانی حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی کیا ہے یہ دیکھیں جی کہتی ہے مولا یہ آزاد ہوگا میری طرف سے بچا تیرے گھر کی خدمت کرے گا اور دین پڑے گا تیرا بس حضرت زکری علیہ السلام کے پاس فلم آتہ کالت ربی بدا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب اس نے بچہ جنم دیا تو وہ بچہ نہیں تھا وہ بچی تھی وہ کیا تھی؟ بچی, <laughs> بچی, تھی. بچی, تھی. بچی تھی تو یہ تو میں نے بیٹا مانگا تھا تیرے گھر کی خدمت کے لیے مقرر کروں گی اسے وقف کر دوں گی تو یہ تو بچی پیدا ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ نے ارشادہ بلاہ عالم و بیما باد میں مریم کی ماں پریشان نہ ہو مجھے پتہ ہے کیا پیدا ہوا ہے ہاں مجھے پتہ ہے کیا پیدا ہوا ہے تعالی نے بھرمایا بلے رب نے فرمایا جس طرح کہ یہ بچی پیدا ہوئی ہے نا وہ بچہ بھی اس طرح کا نہ ہوتا جس طرح کہ یہ بچی ہم نے تمہیں دی ہے یہ کاف جر جہاں پہ کلام کا انداز ایسا ہو کاف جر جس پہ آئے گا اس کی فضیلت ذکر کی جائے گی اس کی ذکر کی جائے کہ مطلب کیا ہے مگر بیٹا بھی پیدا ہو جاتا اتنی شان والا نہ ہوتا اتنی شان والی ہم نے تمہیں بیٹیاں تھا فرمائی لیں جی پھر کیا ہوا؟ آج تک بچی کی قبول نہیں کی تھی وہاں پہ انہوں نے لیکن یہ جو پیدا ہوئی نام ان کا کیا رکھا اللہ اکبر نام سے ہی ان کا رد ہو گیا کہنے لگی تو مریم مریم کی اماں کہنے لگی مولا اس کا نام میں نے مریم رکھ دیا ہے آبدہ خادمہ تیرے گھر کی خادمہ تیری آبدہ عبادت کرنے والی اب بتائیں جو خود آبدہ ہو مرئیم آبدا مرئیم وہ رب کیسے ہو سکتی ہے جو خود عابدہ ہو وہ محبود کیسے ہو سکتی ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ و تعالی نے فرمایا جی آگے کیا کہا انہوں نے؟ وہی انہوں نے زحا بھی کا ضروری یا تھا مینش توانجیم اولاد کی مولاد تیری پناہ میں دیتی ہوں اس کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی مینشتوان رجیم شیطان مردود سے یہ زین میرے کریمہ کلام کا فرمان ہے آکل صاحب اسلام نے ارشا فرمایا کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا پیدا ہوتے ہی وہ پہلی بار روتا ہے بچے روتے نہیں ہیں پیدا ہوتے چیختے ہیں آکال سامنے میں وہ شیطان کچوکا لگاتا ہے اسے جیسے بیٹھے ہوئے کسی کو ایسے بکی میں انگلی مار دیتے ہیں تو وہ ایک دم ایسا ایسے ہوتا ہے تو بچہ جو پیدا ہوتا ہے نا وہ پیدا ہوتے ہی جناار شیطان اسے کچوکا لگاتا ہے اس کے تو بچہ چیختا ہے وہ روتا ہے اس کا پہلا رونا جو ہے وہ شیطان کی دی ہوئی تکلیف کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ وہ پہلے دنیا آ کے جیسے ہم کسی کے پاس جائیں تو ایسے سلام دعا بنانے لگے بندہ جاتے ہی فرینک ہونا شروع ہو جائے ہاں سنا بھی سنا کی حالت تیرا خوش ہے اس طرح کر کے جناب بات شروع کرتا ہے تو شیطان جو ہے وہ بھی پیدا ہوتی بچے کو جا کے اس طرح کچوں کو لگاتا ہے لگا کے کہتا ہے ہاں وہی آ ہیں پھر تو میں بھی پہنچے ہی ہے میں بھی آیا تیرے پاس تو یہ شیطان اس لیے کرتا ہے کریم کریما کلو شام میں دو بندے بچے ہیں شیطان کے اس کے چوکے سے پیدا ہونے والے دو بچے ایک حضرت مریم ہے اور ایک ان کے بیٹے حضرت عیسائی اسلام ہے اندازہ لگا باقی سب کو شیطان ہاتھ لگاتا ہے اس طرح کر کے اللہ اکبر کبیرہ بہت سارے پھر یہ ضروری اللہ تبارک وہ تعالیٰ کے جو نیک لوگ پاک لوگ ہوتے ہیں وہ پھر شیطان کے شر سے بچ بھی جاتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بچانے والا بھی ہوتا ہے اور اکثر جو ہیں وہ اس کے دوست بن جاتے ہیں کہتے یار جب ہم آئے تھے تو نہیں تو ہمارے ساتھ سلام دعا کی تھی اسی لیے حکم ہے کہ جیسے بچہ پیدا ہو اسے غسل کرانے کے بعد فوراً اس کے کان میں اذان پڑی جائے تاکہ وہ شیطان کا اثر نہ لے اس کی پہلے دن آتے ہی توجہ رحمان کی طرف ہو جائے سمجھ آ گئے نا مسئلہ یہ وجہ ہے اچھا یہاں پہ ایک ضمن مسئلہ بیان کر دوں کئی سارے بچے پیدا ہوتے ہیں نا ان کو ڈاکٹر منع کر دیتا ابھی نہ نہ لائے ابھی نہ نلا اسے تو یہ ذہن رہے کہ انہیں نہلانے کا منع بھی کر دینا پھر بھی اذان پڑھ دینی چاہیے اس کے کان میں کیونکہ جو بندہ اذان پڑھ رہا ہے نا اس کا پاک ہونا ضروری ہے انہیں سمجھ آیا اذان تو اس میں پڑھنی ہے نا اس کے کان میں پڑھنی ہے جو بندہ بھی بندہ ابھی غسل سے منع کیا گیا ہے اذان پڑھ دے پھر بھی, بھی تاکہ سب سے پہلا کلام جو اس بچے کے کان میں جائے وہ رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن جائے رب تبارک و تعالیٰ کا کلام اس کا نام جائے اس کے کان کے اندر اس کے دل و دماغ کو جو چیز معطر کرے جو چیز منور کرے سب سے پہلی آواز جو اس کے کان میں جائے وہ اللہ چھوڑنے کا نام ہونا چاہیے انہیں سمجھ مسئلہ کئی ساری جگہوں پہ کوئی بندہ ہاتھ نہیں آتا تو پریشان ہوتے ہیں اب کیا کریں جی وہاں جو خاتون ہے نیک پاک خاتون ہے نیک پاک نیک پاک سے مطلب پاکی کی حالت میں وہ خاتون جو ہے اس کے کان سے منہ لگا کے ازان وہ بھی پڑھ سکتی ہے سمجھ آ گیا مسئلہ یہ بھی جائے جائے کو مرد نہ مل رہا ہو ازان پڑھنے والا کیونکہ کئی مردوں کو شرم آتی نا ازان پڑھتے وہ کہ نہیں انہوں کہنا پڑھیں شرم آتی ہے کئی لوگ ایسے فلانا بھی غلط ہے فلانا بھی غلط ہے آپ پڑھ پڑ لیں مجھے تو نہیں آتی ایک بندہ گیا نا تبلیغیوں کے ساتھ چلا گیا کئی دن تبلیغ کی تو اس نے وہ پہلے پہلے کلمہ پڑھاتے تھے اب نہیں پڑھاتے جاتے جہاں بھی جائے وہی سمجھتے سارے مشکل پڑھو سارے سب کو پڑھا لیا کلما تو وہ ایک بندے نے سمجھ لی فضیلت بڑی کلمہ پڑھانے کی پٹھان تھا بیچارہ وہ گیا جا کے اپنے علاقے میں لوگوں کہتے کلمہ پڑھو وہ کہتے یار ہم مسلمان ہیں آگے چلو کلمہ پڑھو ایک بندے کو بار بار کہا اس نے کہا چل یار پڑھا مجھے کہتا آتا تو مجھے بھی نہیں ہے تم خود ہی پڑھو ہے یہی غلطیاں آپ پر سنائیں پھر آ تو مجھے بھی نہیں ہے پھر کم از کم اپنے تو پاؤں مضبوط کر پکا کر اپنا پھر سمجھا دوسروں کو بھی اللہ اکبر کبیرا خلا کے جی دیکھے رفتال کی بار گیا میر کی مولا ہی نے بچانا شیطان سے شیطان مردود سے اسے بھی اور اس کی اولاد کو بھی ربت بارک و تعالیٰ نے بچایا پھر اللہ اکبر کبیرہ اب کیا ہوا جی آج تک کوئی بھی لڑکی قبول نہیں کی گئی تھی لیکن جب حضرت مریم کی اما ان کو حضرت مریم کو لے کر گئی نا حضرت ذکریہ کے پاس تو جتنے بھی مسجد میں علماء بیٹھے تھے حضرت ذکر کے سام سمیت سب نے حامی بھر لی کہ ہم قبول کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے اللہ تعالی نے ان کے دل میں ڈالا چھوٹی سی بچی پیدا ہوتی لے گئی تھی مسجد میں ابھی سے خدمت آپ نے کرنی لی اللہ اکبر مریم رضی اللہ تعالیٰ نے جب لے کر گئی ان کی اماں رب تعالیٰ نے کیا ارشا فرمایا کہ اس مریم کو بھی اس کے رب نے قبول فرما لیا حاصل ان اچھے طریقے سے قبول فرمایا سونے طریقے کے ساتھ قبول فرمایا کیوں نہ وہ اچھا طریقہ ہو جس کی پرورش کے لیے رب نے اپنے نبی کا انتخاب فرمایا اب ہوا یہ کہ وہ سارے کہنے لگے کہ ہم خدمت کرتے ہیں زکریہ علیہ السلام فرمائے کہ ہم میں خدمت کرتا ہوں اب انہوں نے کہا کہ دیکھیں سنے غور کے ساتھ انہوں نے کہا کہ دیکھے کر لیتے ہیں کہ یہ کس کی حصے میں آئے اس کی خدمت کرنا حضرت زکریہ علیہ السلام تو سارے اپنے قلم لے آؤ نہ میں باتیں جن کے قلم ادھر جا رہے ہیں جس طرف پانی جا رہا ہے تو وہ اہل نہیں ہوں گے اس کی خدمت کے اور جس کا قلم ادھر جا رہا ہے جس طرف سے پانی آ رہا ہے کہتے ہیں چلو تم ادھر کو ہوا ہو دھر کی نانا وہی عالم ربانی وہی میں حق جو ہے میری بندی کی خدمت کرے گا جس کا قلم جدھر ہوا جا رہی ہے ادھر نہ جائے حق کے لیے جائے چاہے ہوا اٹھی سمٹی کیوں نہ ہو کتنی بڑی بات ہے یار سمجھے دیکھو نا لے گئے سارے اپنی اپنی کلمے علمات سارے سب کے پاس کل میں تھی کل میں لے کے جا کے نہر میں اس طرح ڈال دی سب کی کل میں سے پانی آ تھا نا ادھر روانہ ہو گئی لیکن حضرت ذکری علیہ السلام کی قلم جو ہے وہ پیچھے کو چل پڑی, اللہ پیچھے, کو چل پڑی. اللہ اللہ... پیچھے کو چل پڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرشا فرمایا میں کہ یہ میرا ذکریہ ہی خدمت کرے گا اللہ, آہ. آہ اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشا فرمایا جی دیکھیں وہ امبط نبات میں ہم نے پھر بڑے اچھے طریقے کے ساتھ ان کی پرویش کی امبات ویسی بات کو کہتے ہیں اگانے کو ہم نے انہیں بڑھایا پھر حضرت مریم کو وکفا اور ان کی خدمت جو ہے زکری علیہ السلام نے قبول کی اللہ اور اللہ تبارک و بڑی تو جسے محراب کہتے ہیں محراب ہر اونچی جگہ کو کہتے ہیں ہر اونچی بلڈنگ کو کمرے کو محراب کہتے ہیں یہ بھی چونکہ الگ ہوتا ہے, اونچا ہوتا ہے سب سے بس اس طرح کھڑی کیون سی ہوگی یہی ہوگا نا سر تو اسی طرف ہے تو یہی محراب ہی اونچا ہوگا تو اسی کو اونچا محراب اونچا کہتی اسی لیے ہر اونچی جگہ کو محراب کہتے ہیں سمجھا ہے نا جیسے کہتے ہیں ماتھے پہ محراب پڑ گیا ہے کیا پڑ گیا ہے محراب پڑ گیا ہے کیا یہی والا پڑ جاتا اسے نہیں پڑتا تو داغ تو پہ بھی ہوتے ہیں کالے منہ پہ بھی بن جاتے ہیں اسے کو کوئی بھی محراب نہیں کہتا اسے گھٹنے کالے ٹکنے کالے جاتا ہے کوئی بھی محراب نہیں کہتا محراب آپ اسے کہتے ہیں اونچی جگہ ہے نا اونچی جگہ کا داغ جو ہے کالا اسے محراب کہتے ہیں تو ربتبار کو عال نے ارشا فرمایا جی حضرت مریم کو انہوں نے ایک الگ کمرے میں رکھ دیا اب وہی وہ ہیں ہی اب ہوا کیا جی یہ انداز دیکھیں جی تعالیٰ دخل قائم قائم اللہ ارشاد علی ہا علیہ السلام کہیں گئے ہوئے تھے آپ نے آ کر دیکھا تو وہاں پہ رزق موجود تھا یعنی وہاں پہ وہ پھل موجود تھے جو بے موسم تھے موسم کے تھے ہی نہیں تاکہ کسی کے ذہن میں زکری علیہ کے بھی ذہن میں یہ بات نہ آئے کو بندہ باہر چا کے دے کو باہر سے بھی بندہ آتا تو وہ ہیل آتا نا جو موسم ہے تو موسم ہی نہیں ہے اللہ اکبر بے موسم کے پھل زکری علیہ السلام میں دیکھے اور آرگ کی رب کی حضرت مریم کو فرمایا کہ یا مریم اے مریم انالا کے حاضا یہ کہاں سے آ یہ کہاں سے آئے اس سے ثابت کیا ہوتا ہے یا جو بندہ اپنے آپ کو رب کے دین کے لیے وقت پھر لینا ہے اس کے دروازے کو تالابی کو لگا کے چلا جائے رب تبارک کو رت کو پھر بھی پہنچاتا ہے بندہ چلے تو صحیح ہے اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جی دیکھیں کہا حضرت مریم کو مریم یہ کہاں سے آ گیا حضرت مریم ارد گزار ہوا من عند میں یہ میرے اللہ کے پاس سے آیا ہے کتنی تعلیم پائی تھی حضرت مریم نے انہیں یہ بھی ونڈ ہو رہی تھی کہ یہ جناب کسی اور طرف سے نہیں آ رہا یہ میرا خالق اور مالک ہی بھیج رہا ہے اللہ اکبر اور آگے پتہ کیا فرمایا ان اللہ یارزمین شاہ و بغیر حساب کتنی عالم فاضلہ بن گئی تھی ایسا عارفانہ کلام کر رہی ہیں کہنے لگی کہ آپ یہ میرا رب جو ہے نا ان اللہ یرز حساب کسی کو جب دیتے تو کھاتا نہیں رکھتا اپنے پاس ہاں یہ نہیں کہ دیتے ہو کھاتے لکھتے ہو دس روپئے دیئے تو لکھ لیے پچاس دیے تو لکھ لیے نہ ان اللہ یرز کم شاہ بغیر حساب رب جسے دیتا ہے بے حساب حساب کرماتا ہے اللہ